شریف کے اشار فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ سبزی منڈی والا نہیں میرے مرشد محبوب شہیدی سندی محبی و محبوبی مرشیدی مولا یار بلّہ مجھے ددی زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد عبت صان رحمت اللہ علیہ کے شاہ ناز شریف کی ساہل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبین سانل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینا دیکھیں گے کبھی شاپ سے مکاؤ بدینہ دیکھیں کہ کبھی شاپ سے مکاؤ بدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا ہی سبینا دیکھیں گے کبھی شاپ سے مکاؤ بدینہ مومن جو بلا ناش کبے پائے نبی ہو سکتا مومن جو کبے پائے ہو او دیر قدم معجدیالم کا پلی دیر کا پد مومن جو فا نقش کرتے پائے ندی ہوش کرتے پائے ندی ہو تیریا نم کقشے کائے مائی کیا سنت سنت پر عمل سنت پر فدا ہونا سنت پر عمل اور سنت تک سنت پر فدا ہونا اور ہے سنت پر فدا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ جس کو میرے منشر محبوبات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا متکانہ لکھوں فی رسول اللہ اس وطن حسنہ تو اللہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا عمل ہمیں حسین, حسین ہے آسن ہے, ہے, ہے اچھا لگتا ہے ایسا پیارا عمل ہے یہ حسین عمل ہے سنت کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیا حسین عمل ہے یہ کیا حسین نمونہ ہے اس نمونے پر فدا ہو جاؤ تو تم بھی تمہارا اسلام اور ایمان حسین ہو جائے گا گر سنت نمی کی کرے شیر امہ گر سنت نبی کی کرے شیر امہ پا سے نکل جائے گا درست کا سبینا تو پاس نکل جائے گا پھر اس کا سینا مومن جو مداناک کبھی پائے نبی ہو ہو دیر قدم آج عالم کا پبینا ہو دیر قدم آج دیام دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عشقانہ جان فدا کرتے تھے صحابہ ایک دفعہ کوئی وقت آیا ہوا تھا باہر سے شام سے اور صحابی کھانا کھا رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا تو مشیروں نے مشورہ دیا کہ آپ ان کے سامنے اس کو لکم کو صاف کر کے نہ کھائیے کیونکہ یہ سمجھیں گے کہ مسلمان جب کو کہنا گر تو انہوں نے انہوں نے کیا فرمایا یہ ہمارے لیے تازیانہ ہے سبق ہے فرمایا کہ میں کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تب کر دوں یہ جذبہ ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے جو حق پر ہو آج افسوس ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں حق پہ ہونے حالانکہ جو حق پر ہے اس کو تو سینہ آن کے چلنا چاہیے اور جو نا حق کر رہا ہے اس کو شرم شرم آنی چاہیے آج الٹا معاملہ ہے ایمان کی کمزوری سے یہ ہو رہا ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے مسلمان شرما رہا ہے تاڑی رکھنے سے شرما رہا ہے کہیں ٹکنے کھولنے سے شرما رہا ہے کہیں اور کسی کام سے شرما رہا ہے سنتوں پر عمل سے شرما رہا ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو غلط کام کر رہا ہے شرم تو اسے آنی چاہیے مومن جو کر دے پائے ہو قدینہ دینا گرد نومی کرے اما تو پا سے نکل جائے گا پھر اس کا کدینا تو پاس نکل جائے گا پھر اس کار یہ دولت ماں جو ملی سارے جہاں کو یہ نال گئی جو ملی سارے جہاں کو مدینہ ہے یہ مدینہ سیلان مدینہ ہے یہ سیلان مدینہ یہ دولت ماں جو ملی سار جہاں کو پہلا مدینہ ہے یہ پہلا مدینہ پیغان مدینہ ہے یہ پہل مدینہ سے لگے گا کبھی میرا کی سبینہ جو مدینہ جو قلد کری شانت سدارن جو علم سے جو قلد کری شانت سدارن جو علم سے نبوت سے ملا سکی سکینگی ہے ایسی خلش ہوتا جو قلب پریشان شانت کا دار رنجو الم سے جو قلب پریشان شانت کا دار جو الم سے نبوت سے سنس کو سکینہ نبوت سے سنس کو سکینہ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایسا نور عطا فرما دیا سکینہ کہتے وہ مورون جب تک جو قلب کے اندر قرار پا جاتا ہے پھر کبھی نہیں نکلتا اور پھر فرمایا کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے اس نور کو اپنے ساتھتا ہے پھر کہیں امریکہ ہو برطانیہ ہو کہیں پر بھی ہو ہر وقت وہ با خدا رہے گا ہر وقت اللہ والا رہے گا کوئی بھی سرزمین ہو کفرستان ہو یا پاکستان ہو ہر جگہ وہ اللہ والا بند کے رہتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے جو جو قلب پریشان جو علم سے نبوت سے ملا اس کو سکینہ پہلان نبوت سے ملا اس کو سکینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سبینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکا مدینہ جو درد محبت کبھی ارن اگن سے جو درد محبت کبھی ان اگن سے مومن ڈوا کر تو مد پون فدینہ مومن کر تو مدفون پون سفی قدینہ یہ اللہ تعالیٰ الگ اپنی محبت کا جو خزانہ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی عطا فرما دیا تھا اب یہاں آ کر انسان اس کو بھول گیا اور غفلت کی وجہ سے وہ اس خزانے کی اس کو خبر ہی نہیں لیکن کسی اللہ والے سے تعلق ہو گیا اور کچھ مجادات کیے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوئی اور ذکر اللہ کی توفیق ہوئی اس سے وہ خزانہ پھر دوبارہ فرامند ہو گیا جیسے خزانہ دفن ہوتا ہے اس کی کھدائی کی جاتی ہے مٹی ہٹائی جاتی ہے صفائی کی جاتی ہے تو پھر وہ خزانہ نکل آتا ہے ایسے ہی پل کی صفائی کی جاتی ہے رگڑائی کی جاتی ہے غفلت کی بھوسی چھوڑائی جاتی ہے تو وہ خزانہ اللہ کی محبت کا پھر باہر نکل آتا ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آپ کی تربیت سے اتنے لوگوں کا لوگوں کو اللہ کی محبت کا یہ خزانہ برآمد ہو گیا اور اس سے پورے عالم کے اندر روشنی پھیل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پھیل تھا وہ سارے دنیا میں پھیل گیا جو دل محبت کبھی اچھا دل سے مومن پہ ہوا کر سو مدفون پون خدینہ مومن پہ ہوا کر سو مدفون پون خرینا ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی کبینہ دیکھیں گے کبھی شوقا اے خط میر کتنے بسل آپ کے صدقے ہر شر سے ہوئے پاک بنے تلگین سے ہوئے کہاں تو قتل کر دیا کرتے تھے اولاد کو اور کیسے کیسے شیر اور کیسے کیسے مظالم کرتے تھے اور جب ایمان کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب میں پہنچ گئی تو اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے ابن عادل مومن ہو گئے ایک دوسرے کے لیے تبادوں میں مٹے جا رہے ہیں اور دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنا نقصان کر رہے ہیں دوسرے کی بلائی کے कर فکر کر رہے ہیں معلوم ہوا کہ ایک گھر سے اے اے اے کچھ کھانا پک کر آیا اور وہا اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ فلانا فلانا بھوکا ہے ان کو بھیج دیا وہ کھانا جو ہے گھوم پھر کر واپس جنہوں جن نے بھیجا تھا انہیں کے گھر آ گیا یہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے بند ہے اور حضرت محمد رضی جب خلیفہ تلم بنے تو دیکھو سارے رات رات میں گشت کیا کرتے تھے آج کی طرح نہیں پہلے تو لوگ صحابہ کرتے تھے کہ ہم پڑھانے کے قابل نہیں ہیں خلیفہ بنانے کے قابل نہیں ہیں پیچھے بھاگتے تھے آج یہ الٹا زمانہ ہے کہ وہ آگے آگے کر رہے ہیں کہ ہم اہل لیں اور دعوے کر رہے ہیں ہم اہل لیں تو رات رات گشت کرتے تھے اور بو اٹھاتے تھے غریبوں کا مسکینوں کا یتیموں کا کمزوروں کا اور ایک دفعہ رات کو گرش کر رہے تھے تو دیکھا کہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو جا کر دیکھا معاملہ کیا ہے دیکھا کہ ایک بوڑیا ہے وہ ایک ہڈیا رکھی ہے آگ کے اوپر اور اس میں چمچا چلائے جا رہی ہے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں بچے اس نے کہا کہ کھانے کے لیے رو رہے ہیں انہا کہ اس میں سے دیکھ کیوں نہیں دیتی انہوں نے کہا یہ تو پانی ہے اس میں چند میں پتھر ڈال دیے ہیں بچوں کو بہلانے کے لیے میرے پاس تو کھانا ہے ہی نہیں اور اس کو میں چلا رہی ہوں کہ خلیفہ کہاں خبر رکھتا ہے اور کیا کہ ہم کی میں بس آپ رونے لگے اور فوراً بیت الما تشریف لگ وہاں سے کھجورے اناج وغیرہ اور آٹا بورے میں ڈال کے خود اپنی کمر پہ لا کر لے کے آئے جبکہ غلام نے کہا نہیں کہ یہ میں اٹھا لیتا ہوں لیکن آپ نے فرمایا کہ قیامت یہ دن کل میرا نہیں اٹھا سکتا عمر خود اپنا بوجھ اٹھائے گا پھر لا کر دیا رکھا اور خود کھانا پکا کے بچوں کو جب تک کھلا نہیں دیا واپس نہیں تشریف لے گئی کہاں پہ اولادوں کو قتل کرتے تھے اور خود جو ہے عالم یعنی کیا نوز ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کا یہ وہ تھے دو, دو عمر تھے ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عمر بن حشام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ دونوں میں سے عمر میں سے کوئی ایک کسی ایک کو اسلام نصیب فرما دے ان کی قسمت میں تھا چلے تھے قتل کرنے اللہ نے دیکھو کیسی نری صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے اپنی نشیت سے فیضان سب پھیلایا مسلمان ہو گئے اور پھر کفار کے کیسا مقابلہ کیا یہ زبردست حاکم ہے انہی کی ابتدا میں سب سے پہلے کابت اللہ میں نماز ادا کی گئی جمان کے ساتھ جو درد محبت کا سے مومن پہ ہوا کردینہ تو مت خدینہ اے بت میرے سر کتنے بشر آپ کے سب کے ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینا ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینا خالی جوتا ہنوار محابت کرن پالی جو تنوار محابت کرن پہ ایک آگ کا دریا سلگے ہے رسی ایک آگ کدریا سلگے ہے وہی سینا جو تھا انوار محبت کی رمت سے اک آگ کدریا سلگے ہے وہی سینا اک آگ کدریا سگے ہے وہی سینا ساحل سے لگے گا کبھی میرا سب نا دیکھیں گے کبھی شاپ سے لگا بدینار سب تیرے ہو گیا وہ رن برے اما سدے تیرے ہو گیا وہ رن برے اما جو کپور کی ظلمت سے تا ایک عبد دکمینا جو کپور کی ظلمت سے تا ایک عبد دکمینہ مینا جو کفر کی ظلمت سے تعلق اب دیکھنا آپ کا پیسہ میرے کالک صلاح اے لام کپ ر رسالت جو مثل حجر تھا مل حجروش کے نگینہ جو مثل حجر ساؤ آ رش کے نگینہ حجر من پتھر پہلے جو پتھر دل تھا وہ رش کے نگینا ہو گیا سننے آلہ آپ کا پہ دان رالت اے سننے آپ کا پہ سالت جو مثل حجر تھا وہ رش کے جو حجر تھا وہ ہوا نگینا ساہل سے لگے گا کبھی میرا پینا دیکھیں گے کبھی شو سے مکا مدینہ جو گزے والا تھا ضلالت کے دور میں ضلال کو برائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا تو کپور پہ ہی جان دے دیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدان سے اب معاملہ بدل گیا جو بنے والا ذلالت کے بول میں اب رہ برے امت ہے وہ گمرا حسفینہ اب رہ برے امت ہے وہ گمرا یہ جو پہلے کمراہی میں تھے اب اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور تربیت کے فیضان سے اب دوسرے لوگوں کے وہی رہنما بن گئے جو والا لفظ کے میں رہنے برے امت ہے وہ گمراہ سینا اب رہنے برے امت ہے وہ گمراہ سینا جگ پر ماتھا ننگ پلائے جگہ مات سے تھا نگ فلایت ہے نو رے سے منور روہی سے جو پکر کے بل سے تھا نگ فلات جو پکور کے بل سے تھا نگ فلایت ہے و لگے گا میرا سبینا دیکھیں گے لگا بدینہ شرف نات محمد اکر کی زبار اور تین محمد اکر کی زبان رکھنا تے محمد اللہ کا احسان ہے دے سو پسینہ او باپ کرنے پسینہ اکر زبال شرط دان محمد اپل کی زبار شرط دا محمد, محمد اللہ کا احسان ہے نسینہ خون باقان سے لگے گا جن میرا پسینا دیکھے شاپ سے پائے ندی ہو او ردم ماجدیالم کتی نا ہو پدم ماجدیالم کرے سے نکل جائے گا سکینا تو پہ سے نکل جائے گا سینا سہل سے لگے گا کبھی میرا سینا کہیں شوقوں سے دس میں تصرے وطن میرے مشجد میں گھوم رہے متو لڑے کا جنوبی افریقہ کا دسواں سفر اس سفرنامے کے کے محدود عقل اور بلندی ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا رونی رحمت اللہ کو ایک سبق دیتے ہیں عقل در شرحش شخر درگل بخف عقل نے اللہ کی محبت کی شرح کرنے کی کوشش کی ناکام ناکام کی تو کیا ہوا گدے کی طرح مٹی میں سو گئی دلدل میں پھنس گئی کامیاب نہیں ہو سکی خدا کو نہیں پا سکی عقل سے اگر خدا ملتا تو افلاتون اور جاری نوس ارستوں اور فارابی وغیرہ کو مل جاتا مگر عقل محض مجرد من العشق کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکے عشک و عاشقی ہم عشق گرو عشق و عاشقی کی شرح خود عشق نے کر دی عشق سے ہی اللہ ملا ہے اسی لیے انسان نے بارے امانت اٹھا لیا میرا شیر ہے رستے والا کا شیر ہے افضو وہ سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا افضو سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لیے ہوئے وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لیے ہوئے آپس سے راستہ نہیں ملتا اس کی تری قرآن شریف میں ہے شیطان نے آپل سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے مجد کی کہ حضرت اعلیٰ علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا آگ کا کلرہ اوپر ہے مٹی کا کلر نیچے ہے اوپر والے کو آپ نیچے والے کے سامنے جھکا رہے ہیں اور افضل کو غیر افضل کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں یہ تو آپل کے خلاف ہے لہذا مربوط ہو گیا اس نے صرف آدم علیہ السلام کی مٹی کو دیکھا مگر مٹی کے اندر نبوت کا جو لال چھپا ہوا تھا اس سے وہ ظالم بے خبر تھا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تو مٹی کا تھا مگر اس میں نبوت کا نور چھپا ہوا تھا جو اس کی اندھی عقل کو نظر نہ آیا اسی عقل نے اس کو گمراہ کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے عشق کا بلبا تھا چنانچہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیل ہوئی فور رونے لگے اور ربنا غلط نہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوئی تھی وہ بھول گئے تھے لگو آسما اور ہم نے ارادہ معاشیت کا شائبہ تک ان کے دل میں نہیں پایا دیکھو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ ارادہ معاشیت نہیں تھا بلکہ بھول گئے تھے ہے اور قاعدہ ہے کہ انم اذا بقا تحت النفی تو العموم. جب تحت نفی کے تحت ہے, ہے. ہے, ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نقیرہ بول رہا ہوں اور نفی کے تحت بول رہا ہوں تو فائدہ عموم کا نہ دے گا غالبوں تمہارا بنایا ہوا قاعدہ تو نفی اتام کر دے اور میرا فرمایا وہ نفی تام نہ کرے گا میں اللہ ہوں جو خبیر ہے سرائر کا اور خبیر ہے بواطن کا سرائر سرائے چھپی ہوئی چیزیں خبیر بواطن یعنی ان ان ان اندر باطن کے ان ان اندر چھپی ہوئی چیزیں معاشیت کی میں نفی تام کر رہا ہوں کہ ان کے قلب کے اندر ہم نے حزم معاشیت کا کوئی درہ تک نہیں پایا سونا فرمانی کا ذرا بھی ارادہ نہیں پایا اللہ تعالیٰ کو ارادے کی مطلق نفی فرما رہے ہیں پیغمبر کی غلطی کی نفی فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر نافرمان نہیں ہے نافرمانوں کو میں کہیں پیغمبری دیتا ہوں جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہو گئی وہ جاہل اور مطلق گدے ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرنسی یعنی آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور وہ بھول کی وجہ بھی پشقی تھا شیطان نے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر تم نے درم کا گندم کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کی قسم تم جنت میں ہمیشہ رہو گے حضرت حکیم مجدد الملت مولانا رحمت نے بیان میں لکھا ہے کہ جب شیطان نے اللہ کا نام لیا تو محبوب حقیقی کا نام سنتے ہی آپ پر ایک سکر اور نشہ تاری ہو گیا اور بے خودی کی, کی کیفیت تاری ہو گئی وہ سب کچھ بھول گئے محبت کا نشہ چھا گیا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نام لیتے ہی نشا سا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے پر چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر محبت تھی تو باوجود اس کے کہ اللہ تعالی نفی فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر سے کوئی غلطی نہیں ہوئی میرا پیغمبر بالکل پاک صاف ہے اس پر میری محبت کے نشے کی کیفیت تالی ہو گئی تھی میرے نام کی محبت غالب ہو گئی تھی اس لیے بھول کر گندم کھا لیا لیکن وہ معافی مانگ رہے بنا ضلع نہ لیا اگر آپ مؤثرت اور رحمت نہیں فرمائیں گے تو ہم بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اگر آپ ناراض ہوئے تو ہمارا کہیں ٹھکانا نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمان میں کیونکہ زمین بھی آپ کی ہے آسمان بھی آپ کا ہے اور آسل کی پوجا کرنے والے ابلیس کی شامت اعمال نے اس کو بحث و مباحثے پر مجبور کیا کہ اے اللہ آپ نے ان کو خاک سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آگ افضل ہے خاک سے یہ بحث نشانی ہے کہ وہ محروم القسمت تھا پس اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی علامت یہ ہے کہ فوراً ربنا انفسنا کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے قصور ہو گیا اور اگر مگر لگانا کمینوں کا کام ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس میں فرمایا کہ اگر کی ہوئی مگر سے بچہ جو پیدا ہوا اس کا نام ہے کاش کے اگر مگر والوں کو ہمیشہ کاش کاشت کرنا پڑتا ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ کا شعر ہے مرضی تری ہر وقت جسے پیش نظر ہے پھر اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے اس لیے اگر مگر میں نہ رہو لہذا حکیم الامت خانوی کی یہ نصیحت ہے کہ اللہ کے راستے کو عقل سے طے کرو عشق کو غالب رکھو فرمایا عقیدت عقل سے تعلق رکھتی ہے اور محبت عقل سے پالا ہے اور فرمایا کہ مجھے عقیدت کی قدر نہیں ہے اہل محبت کی قدر ہے اور عقیدت کی حضرت نے بہت ہی مزاحیہ مثال دی کہ عقیدت کی مثال ایسی ہے جیسے گدے کا آلائے تناسل کہ پڑھا تو ایک ہاتھ کا ہو گیا غائب ہوا تو بالکل غائب ہو گیا ہمارے یہاں بار ایسے لوگ آئے تھے کہ نے بہت محبت کا دعویٰ کیا اور, اور خود ہی جو ہے ہم سے کہا کہ میں بیٹھ کر لو اب ہم نے تو نہ بات ہی نہیں کرتے اپنے متاثر اور ہم خود ہی کہا تو ہم نے کہا اچھا اگلے جمعے کو آ جانا پھر تو اس کے بعد سے وہ اسی <laughs> طرح غائب ہوگا جو مثال خالف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کے جانے سے مجھے کوئی نہ ان کے بیٹ ہونے سے مجھے کوئی خوشی ہوتی اور نہ ان کے جانے سے مجھے کوئی کیونکہ نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں بےچارے میں حسنے سے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں مجمے کو مت نظر نہیں رکھتا میرے بزرگوں کی تربیت کا ان کے ہے کہ یہاں مجمع مجمع مجمع سے میں دعا تو ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دوست اخلاص والے دوست نصیب فرماتے دے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے مجمع مجمع کے نہ ہونے سے کوئی پر اثر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بلکہ میں دعا ہی دیتا ہوں کہ اللہ ان کو کوئی مناسبت کی جگہ مل جائے تاکہ وہ جو کام اصل مقصد ہے مقصد جو کامیاب ہو جائیں یہاں مجمعہ لگانا مقصود نہیں ہے اگر اصل چیز تو اللہ کی رضا ہے اگر اللہ ہی راضی نہ ہو تو مجمعہ لے کے کیا کریں گے اور اگر اللہ راضی ہو تو ایک آدمی سے بھی راضی ہو سکتے ہیں اور بغیر غیر آدمی کی بھی راضی ہو سکتے ہیں اور رضوانوں سے اللہ ہی اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا تھوڑا سا راضی ہو جانا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات ہیں خود فرما ہیں اب بڑی بات دے کہ تو پھر کیا بات ہے اس کے ابر کی کیا بات ہو اصل چیز تو ان کے رضا ہے اب فرما رہے ہیں وہ جو بھی نہیں رہتا ایسا غائب ہوتا ہے کہ نشانی بھی نہیں چھوڑتا اور واقعی بازی لوگ آئے ایسے لگائے ہوئے کہ نہیں رہا ٹیلی فون بھی نہیں کرتے بہرحال اتنا تو اثر ہوتا ہے کہ بھائی اس سے محبت بڑھ جاتی ہے تعلق پڑ جاتا ہے پھر پھر وہ غائب ہوتا ہے تو اس کا اثر ہوتا. اتنا اثر تو رہتا ہے کہ بھئی کہاں کیا تجسس تو رہتا ہے کہ کیا بات ہے لیکن یہ کہ الحمدللہ اگر وہ کہیں معلوم ہو کہ کہیں دوسری جگہ جڑ گئے تو بہت خوشی ہوگی کہ کہیں کام کی جگہ لگ گئے اچھا بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دعا کر collapse جاتا اللہم صلی اللہم اصحاب حضورت ایسے مولانا محمد و عزیرا حضورت مولانا محمد و عزیرا اللہم اینی اصحاب بی انی اشهد و لا إلہ الا انتا الام حد و لم جلد ولم یولد ولم یکل لہو قروفا انہا اللہم اینی اصحاب بی ان الحمد لا إلہ الا انتا المنام بلی رس مابات و دل جلالی ملوم یا, یا قیوم یا, حیو یا قیوم یا, حیو یا قیوم کیا یا یا یا یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے اپنے فضل سے قبول فرما عمل کی توفیق نصیب فرما لیجیے ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے مالا مال فرما لیجیے اللہ ہمیں اپنا جذب غیبی نصیب فرما لیجیے اللہ مجھ میرے گھر والوں کو تمام دوستوں ان کے گھر والوں کو پاس پڑوس والوں کو تمام رشتے داروں کو اللہ تمام مسلمانوں کو اپنا جذب خاص نصیب فرما کر صدیقین کی خطے انتہا سب کو عطا فرما دیجیے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے سب کو اللہ والا صاحب بےخوا نسبت بنا دیجیے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل جن عطا فرما دیجیے ہمارے فری صاحب کے بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کی فریکچر ہو گیا دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کام لڑا جلا مستفل رہتا فرمائیے جلد از جلد ان کی ہڈی جڑ جائے اور ساری تکلیف جاتی رہے اور جو بھی بیمار ہیں ہمارے ایک دوست ہیں ان کی ساتھ کا انتقال ہو گیا اور جتنے دنیا سے چلے گئے اور اللہ جتنے اولیاء اللہ دنیا سے چلے گئے ہفتے میں بڑے بڑے لوگ چلے گئے اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب چلے گئے اور مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب چلے گئے اور بہت سے اولیاء دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ کی درجات غلط فرما اللہ درجات عالیہ نصیب فرما اور اے اللہ ہم نے اپنے مشاہد کی تعلیمات پر سو فیصد عمل کی توفید نصیح فرما اصل تو محبت کے ہے کا نام ہے اگر اتاد نہیں تو محبت میں سادت نہیں اے اللہ ہم سب کو اپنے مشاہد کے تعلیمات پر سو فیصد عمل کی توحیق نصیح فرما اے اللہ جو رزق کی تنگی میں پریشان ہے اے اللہ رزق میں برکت دیجیے اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما دیے مقاصد فرما دیجئے اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اے اللہ اپنے کام سے وہ بھی عطا فرما دیجئے دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے اپنے فضل سے اللہ کو نیک سارے رشتے عطا فرما دیجیے جن کے رشتے ہو گئے اولاد نہیں ہے اللہ اے اولاد ہے ہم کو نیک سوال اولاد سے نواز دیجیے جن کی اولاد ہے اللہ ایک صالح بنا دیجیے آپ میں پیار و محبت فرما دیجیے بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دیجیے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری دعاؤں کو محنت کرم سے قبول فرما دیجیے اور میرے مشائق کو اے اللہ کر جاتے عالیہ نصیب فرمائیے وصل اللہ على خلقه محمد السلام علیکم کیا ہے روی خیریت ہو